خَلَقْتُ الْجِنَّ خلطلجن إِلَّا علیبدون کہ میں نے جن عظان ان صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و ثناء کے بعد عرب عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا و صاحب وبا کا وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ صلات و تسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے ایمام کونین علیہ سلاد و تسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی اصوصیات کو بدیت فرما دیا تھا اور گناہ گو قسم کی صفات کو آپ کی ذات دس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام ایسی نہیں آئی کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی قید نصرت کو امام معمول علیہ علی سلاد اور تسلیم کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے کر لیے کہ مالک کائنات نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علی سلاد اور تسلیم کے قلب اثر پہ نازل فرمایا اور اسی کتاب حمید کی دوسری صورت صورت البقرہ کے ایک اہم مضمون کے حوالے سے یعنی ایمان بالغیب کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی خود جمعہ سے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کے جمعے میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ایمان بالغیب اس کے موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ صورت بقرا کے باقی مضامین کے بارے میں گفتگو کی جا سکے تو ایمان بالغیب کے حوالے سے جو بات میں آپ حضرات کے سامنے آئی رکھنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مالک کائنات نے جو ایمان کا وصف ہے اس کو صرف اور صرف دل کے ساتھ متعلق نہیں کیا بعض لوگوں کا خیال یہ ہے ایمان یہ دل کی کیفیت کا نام ہے زبان سے اظہار کا نام ہے اور اس کے لیے کسی قسم کے کوئی عمل کی ضرورت نہیں اور بات وہ کہا انہوں نے یہاں تک یہ بات کہی چونکہ ایمان یہ تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کا نام ہے اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم اور ان کا ایمان اور باقی ان کے امتیوں کا ایمان وہی سے اعتبار سے برابر ہیں حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے مالک کائنات نے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا ذکر کلام حمید نے کیا اور یہ الفاظ کہے واحدات الیہ کل آیات ہوں زیادت مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب مالک کائنات کی آیات کو ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور حضرت آکار عی سلاد والسلام نے کہا تھا ایمان یہ گھٹتا بھی ہے یہ بڑھتا بھی ہے اس میں کمی بھی واقعہ ہوتی ہے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اضافہ کیوں کر ہوتا ہے عملے صالح کی وجہ سے ہوتا ہے نیک مال کی وجہ سے ہوتا ہے کمی کیوں کر ہوتی ہے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے کلام اللہ کے اندر جب بھی مومنوں کا ذکر کیا ان کی ایسی صفات کا ذکر کیا جن میں ان کے عملی پہلو موجود تھے چنانچہ سورہ مومنون کے اندر یہ بات ارشاد ہوئی وہ مومن کامیاب ہوئے جن کے اندر یہ وصب موجود ہے اور وہ اصاف جن کا تذکرہ مالک کائنات نے کیا سارے کے سارے عملی وصاف ہیں مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں کا دفلا المومنون مومن دنیا میں بھی کامیاب اور آحرت میں بھی کامران اور ان کا وصف کیا ہے اللہ دینہ فی صلاط ہند خاشیون مومن وہ ہوتے ہیں جن کی نمازیں حشیت الہی سے بری ہوتی ہیں مومن وہ ہوتے ہیں جب بارگاہ رب العالمین میں آتے ہیں مالک کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں کہاں مومن وہ ہوتے ہیں جو لغوی یاد سے ان مانگل لغوی موردون لغوی یاد آج سے اجتناط کرتے ہیں کسی ایسی بات کے قریب پھٹکنا بھی گوارہ نہیں کرتے جس کے اندر نہ تو دنیا کا فائدہ موجود ہو اور نہ عہرت کا فائدہ موجود ہو اور کہا مومن وہ ہوتے ہیں وزینہمل زکواتی فائون جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جو ستوں کو دیتے ہیں ولہزینہ فی ایم والم حکم معلوم لسائلی لس والمحروم کا وہ مومن ہو نہیں سکتا جس کے پاس مال موجود ہو لیکن وہ اس کو کبریا کی بارگاہ میں حرچ نہیں کرتا مومن وہ شخص ہو نہیں سکتا جس کے پاس مال موجود ہو اس کے ذریعے یتیموں کی عیادت نہیں کرتا بیواؤں کی دستگیری نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے تصدیق البل قلط اور اقرار باللسان سے آگے چل کے یہ بات کہی آرائی طلبی یو قزیبین کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو یومِ جزا کو جٹلاتا ہے مالک وہ شخص کون ہے کیا وہ شخص وہ ہے جو زبان سے تری تو کا اقرار نہیں کرتا جس کے دل میں تری توحید کا تصور موجود نہیں کہاں نہیں بلکہ یہ شخص وہ ہے فضال اکلری یدول یتیم ولا ضو اللہ تعام مسکین یہ شخص وہ ہے جو یتیموں کو بیواؤں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتا ولا یوزو اللہ تعامل مسکین اور یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے میں شریک نہیں کرتا گویا کہ مالک کائنات اس امر کو سمجھا رہے ہیں یہ بات بتلا رہے ہیں ایمان یہ صرف دل کی کیفیت کا نام نہیں ایمان صرف نعرے لگا دینے کا نام نہیں بلکہ ایمان نام ہے عمل کے ذریعے اس شہادت کی توثیق کرنے کا کہ جب ہم نے کلمہ پڑا ہم نے یہ الفاظ کہے ارشد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آؤ ذرائع سمر پہ غور کرو مالک کائنات کیا کہتے ہیں دعویٰ موجود ہو لیکن عمل موجود نہ ہو تو مالک کائنات نے سورہ منافقون میں منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی ادا جات المنافکون کالو نشد ان قل رسول اللہ و اللہ یالم ان قل رسول و ان المنافقین لا طالبون کے منافق آتے ہیں شہادت دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کو پتہ ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن مالک کائنات اس بات کی شہادت دیتے ہیں و اللہ یشد ان المنافقین اللہ تالبون کے منافقوں کی شہادتیں جھوٹی ہیں ان کی شہادتیں کیوں جھوٹی ہیں ان کی شہادتیں اس لیے جھوٹی ہیں وہ زبان سے دعوی تو کرتے ہیں لیکن عمل سے اس کی توثیق نہیں کرتے وہ زبان سے اعلان تو کرتے ہیں لیکن عمل ان کا ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہوتا چنانچہ مالک کائنات نے مومنوں کے جتنے بھی بیان کیے ان کے اندر ان کے عمل کی طرف اشارہ تھا مالک کائنات نے سورہ مومنون ہی کے اندر یہ بات کہی ووینہ مملی فروج ہیم اِلَّا عَلَىٰ علاج ہیم عما ملک ایمان ہم فعین غیر سنو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے کردار کی حفاظت کرے اپنی شرمگاہ کی عبادت کرے وہ اپنے کردار کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیتا اور حضرت آکا علیہ صلاح السلام نے کہا تھا لا یزنی ضانی ہی نا یزنی و حو مومن کو سنو جب زانی ذنا کا ارتکاب کرتا ہے تو حالت زنا میں اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا کہا جب چور چوری کا کر ارتقاب کرتا ہے چوری کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہوتا جب ڈاکو ڈاکا ڈالتا ہے اس کے دل میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے ایمان موجود نہیں ہوتا چنا سے ایمان یہ دل سے تصدیق کا بھی نام ہے زبان سے شہادت دینے کا بھی نام ہے اور عمل سے اس کی توثیق کرنے کا بھی نام ہے اور مالک کائنات نے مومنوں کے مختلف اصاف کو کلام اللہ کے اندر عملی صورت کے اندر بیان کیا ارشاد ہوا آمنو اللہ دین آمن وطت معینو قلوب اللہ مومن وہ ہوتے ہیں جو مالک کائنات کے ذکر سے اپنے دلوں کو تمانیت دیتے ہیں کائنات کی آج سے اپنے دلوں کو مطمئن کرتے ہیں اور کہا مومن وہ ہوتے ہیں اللہ دینا اللہ کی یامم وقودن لا جنوب و فی و مومن وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی اپنے پہلوؤں کے اوپر بھی مالک کائنات کو یاد کرتے ہیں اور کہا مومن وہ ہوتے ہیں جو زمین و آسمان کی تحلیق پہ غور کرتے ہیں ستاروں کے جھمٹوں کو دیکھتے ہیں چلتی ہوئی نہروں کو دیکھتے ہیں بلندوں بالا پہاڑوں کو دیکھتے ہیں سوداداروں کو دیکھتے ہیں فضائے بسیط میں بغیر سہارے کے اڑنے والے پرندوں کو دیکھتے ہیں جو جانوروں کے جسم سے گوبر اور ہوں کے درمیان سے ایک دودھ کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کے پیڑ سے اس کے لواب پہ دہن سے بننے والے شہر کو دیکھتے ہیں لکڑی کی ان چھالوں کو دیکھتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے گھروں کو بناتے ہیں دورانے شاموں سار کو دیکھتے ہیں اور ایسی ہوا کو دیکھتے ہیں جو ہوا باغلوں کو اپنے جڑوں میں لیے ہوئے جاتی ہیں اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں یہ نظام اگر بنایا ہے تو مالک کائنات نے بنایا ہے مالک کائنات نے ستاروں کو بلا مصرف نہیں بنایا واو! کوئی معمولی سے معمولی فالوس کاریگر کے بغیر بن نہیں سکتا تو وہ ستارے جن کے بارے میں مالک کائنات نے کہا والا کا جالنا فرمائی بروجن وزین وہ سعیدان رحیم ستاروں کو دیکھو رات کے وقت تمہاری آنکھوں کو زینت دیتے ہیں اندھیروں میں تم ہوتے ہو سمندروں میں تم ہوتے ہو تمہارے راستوں کا تعین کرتے ہیں اور کاش سیاتی کے مارنے کے کام آتے ہیں اور مالک کائنات نے ان کو ایک ایسی چھت پہ لگایا ہے جس چھت کو سہارا دینے کے لیے کوئی سکون بھی موجود نہیں کیا اس سارے باپ کے اوپر غور کر کے تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ سارا نظام اگر بنایا مالک کائنات نے بنایا ہے اور مالک کائنات نے مومنین کے وسع بیان کرتے ہوئے سورہ فرقان کے اندر یہ بات کہی وینا لیب سجدم و قیاما وہ مومن وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ مالک کائنات کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہوئے اور کہا مومن وہ ہوتے ہیں جو شرک بھی نہیں کرتے جو قتل بھی نہیں کرتے جو سنا بھی نہیں کرتے کہا جو یہ سارے کے سارے کام کر لے اور ایمان کا دعویٰ کرے اس کے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے لیکن اللہ من وہ املا ملن صالحہ فولہ کا یو دل اللہ سے ہی حسنات لیکن کہا جو کبیرہ گناہوں کے بعد توبہ کا طلبگار ہو جائے ایمان کو لے آئے عمل صالح کو لے آئے مالک کائنات اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتے ہیں تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ایمان یسرف زبان سے شہادت دینے کا نام نہیں ایمان یسرف دل سے تصدیق کر دینے کا نام نہیں مالک کائنات نے سورائے توبہ کے اندر یہ بات کہی مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں مرون ابل معروفی و ینا بل ان کا وصب یہ ہے یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں وہ یقین سلا نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکوتوں کو ادا کرتے ہیں اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں رسول اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں اور مالک کائنات کہتے ہیں میں نے ان کے اوپر رحم عظیم کو نازل کر کے جنت کو ان کا ٹھکانا بنا دیا ہے اور جو عملی طور پر ایمان کا اظہار نہیں کرتا مالک کائنات نے کلام اللہ کے اندر اس کو مشرک اور کہہ کے کہ پکارا ہے مالک کائنات نے سورہ حامیم سعیدہ کے اندر یہ بات کہی وی المشرقین اللہ اللہ زکا <الزَّقَاة> وہ لوگ مشرک ہیں جو مالک کائنات کی ذات پر ایمان کا دعویٰ کو کرتے ہیں لیکن مالک کائنات کی فرض کردہ زکاط اس کو دینے کے اوپر ہم آدھا تیار نہیں ہوتے پر حضرت آکار سلاد وسلام ان کی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جوش اس بات کی شہادت دے کہ اللہ رب العزت اس کے سوا کوئی الہ موجود نہیں اور جو اس چیز کی شہادت دے کہ حضرت آکا علیہ سلاد السلام اللہ, اللہ رب ال رسول ہی ہیں اور ان دونوں شہادتوں کو دینے کے بعد وہ نماز کو بھی پڑھے زکوٰۃ کو بھی ادا کرے آکا علیہ سلاد و سلام کر علی ہے کہ اس نے اپنی جان کو اپنے مال کو میرے سے محفوظ کروا لیا یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو انہوں نے زبانی ایمان کے دعوے کو نہیں مانا من کری ہے زکات وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتے تھے لیکن زکوٰۃ دینے کے اوپر آمادہ تیار نہ تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو شخص زکوٰۃ کی ایک رسی کو بھی روکے گا صدیق اس کو مومن ماننے کے لیے مادہ تیار نہیں ہو سکتا کہ ایمان یہ صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ایمان یہ تصدیق ان بالقلب کا نام نہیں جب تک ایمان کسی کو نماز کے اوپر مجبور نہ کرے جب تک ایمان کسی کو زکوات دینے پہ مجبور نہ کرے جب تک ایمان کسی کو حدود اللہ کے احترام پہ مجبور نہ کرے ایسے ایمان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہی نہیں اور ایسا ایمان بارگاہ رب العالمین نہ مقبول نہیں ہو سکتا اسی طرح مالک کائنات نے کلام اللہ کے اندر ان گناہوں کا بھی ذکر کیا جو انسان کے ایمان کو ختم کر دینے والے اس کے ایمان کو کھا جانے والے اور عملی طور پر مسلمان اور مومن ہو جانے کے باوجود اس کو کافر بنا دینے والے تو ان گناہوں کا ذکر بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا گناہ مالک کائنات کی توحید میں کسی کو شریک بنانا مالک کائنات کی توحید میں اس کے اختیار میں کسی ستارے کو کسی صورت کو کسی چاند کو کسی ولی کو کسی نبی کو شریک بنانے سے انسانی ایمان کے دعوے کے باوجود کافر ہو جاتا ہے حضرت آکاری سلاۃ السلام ان کی زندگی کے اندر ایک مرتبہ بارش ہوئی آکاری سلاد والسلام اگلی رات جب صبح ہوئی رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہنے لگے کل رات کچھ لوگ مسلمان ہوئے کچھ لوگ مومن ہوئے کچھ لوگ کافر ہو گئے صحابہ رام رضوان اللہ علی مجمعین نے سوال کیا آکا لوگ کافر کیسے ہوئے لوگ مومن کیسے ہوئے آکاری صلاح السلام شاخ فرماتے ہیں رب العالمین نے خود یہ بات کہی ہے جس شخص نے یہ بات کہی بارش ستارے کی چال کی وجہ سے ہوئی وہ ہوا کافرم بھی وہ مومن امبل کا اس نے پروردگار عالم کی ذات کا انکار کیا وہ کافر ہوا ستارے پہ ایمان لے کے آیا اور جس نے کہا بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے نہیں ہوتی بارش گردشے سے نظم کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ بارش اگر ہوتی ہے چبڑیا کے حکم سے ہوتی ہے واہ ہوا مومنگی واہ کافرگی کا واقف تو مالک کائنات اس بات کا اعلان کرتے ہیں وہ شخص میری رات کے اوپر ایمان لے کے آیا اور اس نے ستاروں کا انکار کیا ہے آج ستارہ سناس بھی موجود ہے آج دست سناس بھی موجود ہیں آج پامر کا دندا کرنے والے بھی موجود ہیں آج ستارے کیا کہتے ہیں کہ اشتہار دینے والے بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان برجوں کے اوپر یقین کرتے ہیں لوگ ان میزانوں کی بات کرتے ہیں بارہ برجوں کی بات کرتے ہیں ستارہ کسی کوئی ہوم کی بات کرتا ہے کوئی پائسس کی بات کوئی اکویریس کی بات کوئی کیپڑی کار کی بات کوئی کینسر کی بات کوئی لیو کی بات وہ سن لو جوش ان باتوں کے اوپر یقین رکھتا ہے مالک کائنات کے ارشاد کے مطابق وہ ہوا کافر انگی و مومن امبل وہ لاکھ ایمان کا دعویٰ کرتا رہے مالک کائنات اس کو مومن نہیں مانتے بلکہ اس کا ستاروں کے پر احتکاب ہے اور اسی طرح مالک کائنات نے کتاب اللہ کے اندر یہ بات کہی آج تو لوگ اولیاء کے دروں کے اوپر جا کے ہاتھ شانتے ہیں ان کے پاس جا کے گڑ ہیں ان کو کہتے ہیں ادھر دے دو داتا کا لفظی ترجمہ مالک کائنات کی صرف ربوبیہ جو ہے اس کا ہم ہے رب کا مانا پالنے والا ہوتا ہے داتا کا معنی بھی عطا کرنے والا اور پالنے والا ہوتا ہے مالک کائنات شاہ فرماتے ہیں تم نے تو شہر لاہور کے علی ہجویری کو ربو بیت کے منصب پہ فائز کر دیا اور مالک کائنات کیا کہتے ہیں ماں کان علی بسرینکلیما اللہ ما کان علی بسرین انہ کتاب و الحکما ون نبوا سما یقول ولا سنگھ کنو بما اینا و مالک کیا کہتے ہیں میں نے کتنے ہی نبیوں کو منصب امامت و نبوت عطا تھی میں نے آدم کو نبی بنایا میں نے نو کو نبی بنایا میں نے ابراہیم کو نبی بنایا میں نے اسماعیل کو نبی بنایا موسا کلیم کو نبوت کے منصب پہ فائز کیا عیسیٰ روح اللہ کو نبی بنایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ان کو کتاب بھی دی ان کو حکمت بھی دی لیکن کسی نبی نے یہ الفاظ نہیں کئے کہ مالک کائنات کی ذات کو چھوڑ کر میری ربوبیت کو مان لو مجھ کو پروردگار مان لو مجھ کو پالن ہار مان لو کیا کہا ولا یا مرا تم انت الملائی کا ربابن امرکم بالکفری باد عیدم مسلم ہو تم کو یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ تم نبیوں کو اور جبریل امین کو میکایل کو اور اسرافیل کو اور اسرائیل کو مالک کائنات کی ذات کو چھوڑ کے رب بنا لو مالک کائنات کیا کہتے ہیں ایام روکم تم بالکفری بعد بادن تم مسلمون کیا تم کو کافر ہو جانے کی تلقین کی جائے گی ایمان کے لیے آنے کے بعد اگر محمد علیہ صلاد والسلام کو رب ماننا اگر جبریل امین کی ربوبیت کا اقرار کرنا اگر عیسی روح اللہ کو رم ماننا اس سے انسان کافی و مسک ہو جاتا ہے تو ایمانداری سے یہ بات کہو زمین والوں کو رم ماننا لاہور والے کو رم ماننا ملتان والے کو رم ماننا پاک پتن والے کو رم ماننا شہر گجرات والے کو رم ماننا کیا ان چیزوں انسان اس کا ایمان سلامت رہتا ہے مالک کائنات نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کو سمجھا دیا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے مالک کائنات کی ربوبیت کے ہوتے ہوئے اس کی الوحیت کے ہوتے ہوئے اس کی قدرت کاملہ کے ہوتے, کی کے ہوتے ہوئے اس کی تدبیر کے ہوتے ہوئے اس کی تدبیر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اس کے احتیاط میں شریک کرنے کی گنجائش موجود نہیں اور یہی تک بات نہیں بلکہ مالک کائنات نے اس سے آگے کی بھی بات کی مالک کائنات کہتے ہیں میں ذات اور احتیاط کی بات نہیں کرتا میں اس سے بھی آگے کی بات کرتا ہوں وہ ملم یحکم دیمان زل اللہ فولہ کا ایک شخص ہے جو دعوی ایمانی کرتا ہے لیکن مالک کائنات کے حکم کی موجودگی میں کسی غیر کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے مالک کائنات کہتے ہیں دعوی لاکھ ایمان کا کرے نام عبد اللہ رکھے عبد القدوس رکھے غلام نبی رکھے اللہ کیا کہتے ہیں وہ ملم یاقوم ایمان ضل اللہ فای کافر ہوں جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ایمان کا لاکھ دعویٰ کرے مالک کائنات نے اس کا شمار کافروں کے اندر کرنا ہے کیا مطلب ہے اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کوئی شخص زنا کا ارتقاب کرتا ہے مالک کائنات نے اس کی سزا ناول کی اگر ضانی کموارا اس کو سو گھوڑے مارے جائیں اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے جج کرسی عدالت کے اندر بیٹھا ہے زانی اس میں الزام ثابت ہو جاتے ہیں چار گواں وہ قائم ہو جاتے ہیں جج کیا کہتا ہے شریعت اسلامیہ کی جو صدا ہے میں اس صدا کو نافذ نہیں کرتا بلکہ اپنی صدا کو لاگو کرتا ہوں اس کو پچاس ہزار جرمانہ کیا جائے اس کو پانچ دس کوڑے مارے جائیں تو مالک کائنات کا حکم یہ ہے وہ ملم یاقوم دیمان دل اللہ فولا کا حول کا فرون جو مالک کائنات کے حکموں کو ناظر نافذ نہیں کرتا مالک کائنات ایمان کے دعوے کو نہیں مانتے وہ پکا کافل ہے آج سوچنے کی بات یہ ہے لوئر کورٹس کے اندر ہائی کورٹس کے اندر سپریم کورٹس کے اندر جج کس قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں حضرت آقا کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے مالک کائنات کی وہی کچھ اور ہوتی ہے ان کے مقابلے میں دوسرے فیصلوں کو نافذ کر دیا جاتا ہے مالک کائنات کے نبی علیہ سلاد اسلام نے کہا لڑکی کا بلاولی نکاح نہیں ہو سکتا جج کہتا ہے لڑکی بالغ ہو اس کا نکاح ہو سکتا ہے جج نے فیصلہ دیا قانون الاحیہ کے مطابق نہ دیا سنت رسول ہاسمی کے مطابق نہ دیا جج لاکھ اپنے آپ کو وی وی آئی پی سمجھے مالک کائنات کیا کہتے ہیں کمل یا کل بیمان دل اللہ فلائی کا جو مالک کائنات کے نابل کردہ حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا مالک کائنات اس کو کافروں کے اندر شمار کرتے ہیں اور اسی ہی طرح اپنے دین سے پھر جانا ایمان کو لانے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جانا شخص اس گنا کا بھی میں ملوث ہو جاتا ہے مالک کائنات نے اس کی کا ساری نیکیوں کو ضائع کر کے اس کو بھی کافروں کے اندر شمار کر دینا ہے وہ من یردین کو من دین جس نے اپنے دین ہنیش سے اپنے چہرے کو موڑ لیا اور ایسے عالم میں مرا فائیا مود وہ کافر ایسے عالم میں مرا کہ اس نے ارتداد سے اس نے اپنے مرتد ہونے سے نہیں دی تو مالک کائنات کہتے ہیں مالک نے اس کا شمار کافروں کے اندر کر دیا ہے مالک اس کے ساتھ کا امال کو قبول کر لیکن مالک کائنات نے صرف اپنے حکموں کے اوپر موقف نہیں کیا بلکہ مالک کائنات نے حضرت آقا علیہ السلام السلام ان کے کامات کی بات کی ان کی حدیث کی بات کی ان کے اسلوے کی بات کی کیا ارشاد ہوا فلا وربی کا لا یو مو ہتھیموں کا فیما جھجرا پہنا جو لوگ اپنے جھگڑوں کے اندر اپنے اپنےفات کے اندر مدینے والے کے حکموں کو نہیں مانتے چبریا اپنی ربوبیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تنازع آج بھی ہوتے ہیں رفل دین کے اوپر بھی ہوتے ہیں آمین بل جہر کے اوپر بھی ہوتے ہیں بات الفام کے اوپر بھی ہوتے ہیں نکاح بلاولی کے اوپر بھی ہوتے ہیں حلالے کے مسئلے کے اوپر بھی ہوتے ہیں کاروباری امور کے اوپر بھی ہوتے ہیں قبروں کے اوپر چراغا کرنے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر فزہ ریش ہونے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں قبروں کو پختہ کرنے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں میت کی تحریر و تفریح کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں کل ساتاں اور چالیسواں کرنے کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں ایمانداری سے بتلائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضرت آکاد کی سنت کو مانتے ہیں ان کی حدیث کو مانتے ہیں ان کے شاداب عالیہ کو مانتے ہیں بہاری و مسلم میں آقا کی حدیث موجود ہے عبداللہ ابن عمر راوی ہیں آقا نے جب بھی نماز پڑھی ربلی رین کے ساتھ نماز پڑھی مالک بن حویر بھی آوی ابو حمیر بھی آبی صدیق اکبر بھی آبی فاروق آدم بھی آوی ذن و رین بھی آوی حیدر کروی ابو ابادہ بھی آوی طلا بھی زبیر عبدالرحمان بھی راوی سعید بھی آوی سعد بھی علیہ رضوازی لیکن اس کے باوجود تنازع کے حل کے لیے آکاری سلاد السلام کی حدیث کو نہیں مانتے آکاری سلاۃ السلام وعدے کو اعلان کرتے ہیں لا نکاح الا بھی ولی نوشاہد ادل نے وہی نکاح ہوتا ہی نہیں جس کے اندر ایک ولی اور دو عادل گواہ موجود نہ ہو مفتی اٹھتا ہے کہتا ہے فلاں ہندوستان کے مدرسے کا پڑا ہوا فلاں بولاب کے مدرسے کا پڑا ہوا میں اعلان کرتا ہوں میں فتوا دیتا ہوں لڑکی بالغ ہو جائے اس کو ولی کی رضامندی اور اس کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں حضرت آقار علیہ سلاد وسلام شاہ فرماتے ہیں لال اللہ المحل محل اللہ اللہ کی لانت و حلال کرنے والے کے اوپر بھی کروانے والے کے اوپر بھی مفتی فتوا لکھ کے دیتا ہے حلال کرنا جائز ہے حضرت آکار علیہ الصلاۃ السلام باب دور میں شاہ فرماتے ہیں لا سلا لی ملم یاقرابی فاتح دل وہ نماز نہیں ہوتی چاہے امام کے بغیر ہو چاہے امام کے ساتھ ہو چاہے قصوف کی نماز ہو چاہے خصوف کی نماز ہو چاہے فرو نماز ہو چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو چاہے سلاد الطلاوی ہو چاہے مسافر کی ہو چاہے مقیم کی ہو وہ نماز نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی مفتی اٹھتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ پڑی ہے وہ قبول نہیں مالک کائنات نے بات کو بتلا دیا فلا وَرَبِّكَ لَا گلا حَتَّى من پتا یو اکینگا فیما شجرا پہ سے پہلے میں نے چمکتے ہوئے سورج کی قسم کھائی میں نے رات کے معیاروں کی قسم کھائی میں نے اللہ یمین کی قسم کھائی میں نے طور سینا کی قسم کھائی لیکن پیارے حبیب آج تیری حدیث کی باری آئی ہے آج مالک کائنات پورے سینا کی قسم نہیں کھاتے آج بلدہ یمین کی قسم نہیں کھاتے آج دن کے اجالوں کی قسم نہیں کھاتے آج رات کے اندھیاروں کی قسم نہیں کھاتے مالک کائنات قسم اگر کھاتے ہیں تو اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے ہیں کہا وہ لوگ و مومن نہیں ہو سکتے جو پیارے حبیب خود کو اپنے تنازعات کے اندر چیف جسٹس نہیں مانتے اور چھوٹی سی بات ہے لوئر کورٹ کے اندر اختلاف ہو مقدمہ اپر کورٹ میں جاتا ہے اپر کورٹ میں اختلاف ہو مقدمہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے ہائی کورٹ میں تنازع ہو مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کسی فیصلے کے اوپر دستخط کر دے اس کے دستخط کرنے کے بعد اب فیصلہ نہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے نہ سیشن کے اندر نہ سول کے اندر بائنیا معاملہ دین کا معاملہ ہے اطلاف ہو عوام کے درمیان علما میں پیش کیا جائے علما میں اطلاق ہو مفتیان میں پیش کیا جائے مفتیان میں تنازع ہو آئمہ دین پہ پیش کیا جائے آئمہ دین میں تنازعہ ہو اصحاب نبی میں پیش کیا جائے اصاب نبی میں تنا ہو ہوناف علاشرین پہ پیش کیا جائے ہونا فاسرین میں تنازع ہو رسول زمان پہ پیش کیا جائے اور جہاں پہ رسول زمان علیہ سلاد و کی حدیث آ وہاں اس کے بعد اس کو چیلنج کیا جا سکتا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارا معاملہ عجیب ہے ہم آقا کی حدیث کو امام کے پتوے کے اوپر چیک کرتے ہیں آقا کی حدیث کو مفتی کی رائے کے اوپر پرکھتے ہیں آتابی حدیث کو مولوی کے حساب کے اوپر پرکھتے ہیں ارش کر اپنے آسمان کی بلندیوں سے کہہ دیا وہ لوگ ربو پیب کی قسم ہے مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کو اپنے में میں اپنے اختلافات میں چیف جسٹس نہیں مانتے اور کیا کہا سما لاج علی رفی انفسی مہاراجما کلی کو مسلم و تسلیمات جو آپ کی بات کو مانتے ہیں لیکن بات کو ماننے کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں مالک کائنات کا اعلان ہے وہ لوگ بھی موم نہیں ہو سکتے چنا چی ایمان جہاں پر شہادت کا نام ہے جہاں پر زبان سے اقرار کا نام ہے وہاں پر عمل سے اس کی توصیق کا نام بھی ہے اور عملی توسیع کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے ایمان کی سلامتی کے لیے دو تین باتیں ضروری ہیں ایک بات تو یہ ہے مالک کائنات کی رات کے ساتھ شرک نہ دیا جائے اس کے اوساف میں اس کے افعال میں اسی دوسرے کو اس کے ہم پلّا نہ بنایا جائے یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کا گمان کیا تھا کہ جو میرا بیٹا مشرق ہے وہ میرے حل کے اندر سے ہے تو مالک کائنات نے یہاں پر یہ بات کہتی تھی کہ نو علیہ السلام جو توحید رب العالمین کا منکر ہے اس کا کسی مومن کے ساتھ کسی نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا فلا تسلی ملح کا بھیل انی آئی دکان تکوں نہ مل اے احتیاط نو آئندہ کے بعد ایسا سوال نہ کرنا نام دفتر نبوے سے کاٹ کر جوالا میں شامل کر دوں گا اور دوسری بات یہ ہے انسان سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو یعنی جو ایمان کا دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو مرتب ہو کے نہ مرے تیسری بات اسمن میں سمجھنے کی یہ ہے آقا علیہ السلام ان کے حکموں کو حکارت کی نظر سے نہ دیکھے ان کی حویض کو نہ ڈالے ان کی حویظ کا احترام کرے ان کی حویض کے سامنے اپنے سر کو جکائے جب ایمان کے یہ لوازمات پورے ہو گئے ایمان بلّہ بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر ایمان بھی ہوا ایمان کی سلامتی کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت بھی ہوا تو مالک کا آئلات لے پھر اس ایمان کے فائدے اپنی کتابیں حمید کے اندر بتلا دیئے مالک کائنات فرماتے ہیں اللہ رب البت کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ پرمل صالح کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کو زمین کے اوپر ہلافت ضرور دیں گے اس طرح ہلافت دیں گے جس طرح مالک کائنات نبی علیہ سلاد وسلام کی آمد سے پہلے مومنوں کو زمین کے اوپر ہلافت دیتے رہے اور آپ خود سوچ سکتے ہیں جس وقت آتا علیہ سلاد وسلام آئے حرض کے آپ کا یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا آتا برست ہوئے ابھی بارہ برس نہیں گزرے روم کے اوپر تو کے جھنڈے لہرا ہے ایران کے اوپر تو رب العالمین کے جھنڈے لہرا ہے مصر کے اوپر تو کے جھنڈے لہرا رہے شام کے اوپر مالک کائنات کی لوحیر کے جھنڈے بج رہے آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن امریکہ اور اس کے ہماری مسلمان اور مومنوں کو بظاہر رونتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے کبھی حقیقت کے اوپر غور کیا کہ مالک کا وعدہ ہے مالک زمین کے اوپر مومنوں کو حلافت ضرور دیں گے لیکن ہمارا عالم یہ ہے ہم مضلوم بھی ہیں ہم معقوم بھی ہیں ہم مظلوم بھی ہیں ہم ضلع اور بستیوں کا شکار بھی ہیں عیسائی اور یہودی ہم پہ ظلم ہم پہ آتش ہم پہ آپ ہم, ہم پہ بارود کی بارشیں کر رہے ہم نے اس چیز کا سبب تلاش کیا چوہدری افضل حق نے یہ بات بتلائی تھی اور اس کے سبب پہ تعبیہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا جب تک مسلمان ایک خدا کو مانتے تھے ایک اللہ کو مانتے تھے وہ تین خداوں کو ماننے والوں کے پر غالب رہے کہا آج وہ تین کو مانتے ہیں تم ہزاروں کو مانتے ہو آج تم کبر والوں کو مانتے ہو آج تم درگاہ والوں کو مانتے ہو آج تم ہانکا والوں کو مانتے ہو جب تک مالک کائنات کی تو سلامت نہ ہو اس وقت تک زمین پر حلافت کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا آقا نے کہا تھا اولو لا الہ الا اللہ تو عملے کو لہرا بول اور آج میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کبریا کی کبریائی کی, کبریا کی, کی قسم کھاتا ہوں مسلمانوں میں اگر شرف کی لانت موجود نہ ہو آج شہر مداد کو کھنڈر بنا دیا گیا ہمارا دل آج بھی لہو کے آنسر ہوتا ہے لیکن بتلاؤ حضرت نے جب اسلام کو نافذ کیا انہوں نے جزیروں سے جزیرے سے قبروں کو صاف کیا کہ کی نہیں کیا انہوں نے جزیرت عرب سے بتوں کو پاک کیا کہ کی نہیں کیا انہوں نے حضرت علی کو وسیعت دی علی جو قبر اونسی نہ لڑائے اس کو گرا کے برابر کر دیا کر جو تصویر اس کو لڑکی نظر آئے اس کو مٹا کے صاف کر دیا کر حالث تم بھی جاؤ علی تم بھی جاؤ اصاف تم بھی جاؤ کس لیے جائیں لاد کو توڑو مناف کو توڑو اوزا کو توڑو حبل کو توڑو لانا کو توڑو گوانا کو توڑو جبیرت الرم میں تو کے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے آج بدلاؤ سرزمین عراق کو اس کے اوپر ہلاکو خان کے انداز میں حملہ کیا گیا گزلا و فراز کو مسلمانوں کے لہو سے رنگین کر دیا گیا لیکن بدلاؤ کیا شہر بغداد میں موسیٰ تعدم کا اتنا بڑا ملار موجود نہیں جس پہ ہزاروں کی تعداد میں دن رات مسلمان کہلوانے والے سجدے بھی کرتے ہیں نگر و نیاز بھی چڑھاتے ہیں کیا شعر بوداد میں عبد القادر ضلعی کی درگاہ موجود نہیں جہاں مسلمان سجدے بھی کرتے ہیں چراوے بھی چڑھاتے ہیں کیا سرزمین عراق میں جناب حسین کی قبر موجود نہیں جناب علی المط کا مدار موجود نہیں جہاں پر ٹنوں کی تعداد کے اندر سونے کو لگایا گیا اس سارے شرک کے دندے کے بعد ہم اس بات کی توقع کریں کہ زمین کے پر ہماری ہلافت برقرار رہ سکے مالک کائنات کا وعدہ تو موجود ہے لیکن یہ وعدہ ان مومنوں کے لیے ہے جنہوں نے مالک کائنات کی توحید میں کسی دوسرے کو شریک نہیں جایا واض اللہ المن کم وہ لحاظ لجستانی بننا ہوں فی الحال کب نہیں مالک کائنات کا وعدہ ہے ایمان تم لے کے آؤ مالک کائنات تم کو زمین کے اوپر غالب کر دیں گے اور دوسرا وعدہ بھی اسی قسم کا ولنگ اللہ ہو لل کا فرینا مالک کائنات اعلان کرتے ہیں اللہ رب الق کبھی بھی سچے مومنوں کے اوپر کبھی بھی کافروں کو غالب ہونے نہیں دیں گے یہ وعدہ بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پہلے کیا آج ہم لوگ مغلوب ہیں آج کافر غالب ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے آج ہمارے دلوں کے اندر ہمارے اعمال کے اندر صحیح ایمان موجود نہیں بلند ججل اللہ لل کا فیرینا الل مومنی مومن سچے ہوں شادت حق دینے والے ہوں زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والے ہوں عمل سے اس کی توسیع کرنے والے ہوں شیرت سے اجتراف کرنے والے ہوں مرتب سنت ہوں کہ اس بات کے اوپر ساری در ساری دنیا اکفر اکٹھی ہو کر آ جائے مومنوں پہ غالب نہیں آ سکتی بدر کے مالکے میں مومن مغلوب نہ ہو سکے اندر کے مارکے میں مومن مغلوب نہ ہوئے بڑے بڑے مارکے ہوئے مالک کائنات میں مومنوں کو ہر مارکے کے اندر فتح دی اس لیے کہ مالک کا یہ قانون ہے ولی اجل اللہ لل کافرینا الل مومینا اللہ کبھی مومنوں پر کافروں کو غالب نہیں کرتا جال ہاکو نہوں کا حانے کے, کے لیے ہے باطل دبنے کے لیے ہے اس لیے کہ مالک کائنات نے باطل کے مقدر میں شکست پاس کو رکھا ہے یہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مومن اور مسلمان موجود ہیں تنہا ابراہیم کے اوپر کافلوں کا ورو غالب نہ آ سکا تنہا ابراہیم کے اوپر وقت کا حکمران غالب نہ آ سکا برادری کے اندر اس کے محالف اس پہ غالب نہ آ سکے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ابراہیم کے اندر ایسا ایمان موجود تھا جو مالک کائنات کی مدد کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ کھینچ سکتا تھا بدر کے غالیوں کے پاس وہ ایمان موجود تھا جو فرشتوں کی نصرت کے اوپر مالک کائنات کی مشیت کو ہم آدھا تیار کر سکتا تھا آج ہمارے پاس وہ ایمان موجود نہیں اور تیسری بات جو مالک کائنات نے مومنوں کے حوالے سے کہی کا اللہ علی البین من الظلمات اور سن لو مالک کائنات وہ کسی چرسی کے دوست نہیں کسی بھنگی کے دوست نہیں کسی مجنون اور کسی بڑے پرانے کپڑوں میں ملکوس پھونکے بہانے والے اور بلند آباد سے گالیاں دینے والے اس کے ولی نہیں اللہ ولی اللہ ون مالک دوست ہے ہر اس شخص کے جو اس کی ذات پہ ایمان لے کے آیا رسول اللہ پہ ایمان لے کے آیا ملائکہ پہ ایمان لے کے آیا یوم حساب پہ ایمان لے کے آیا مالک کیا کریں گے یحری جو ہوں مینز علمات تندور مالک ایک آئینات ان کو اندھیروں سے نکال کر ان کو روشنیوں کی طرف لے جائیں گے اور اسی وعدے کو مالک کائنات نے دوسرے مقام پہ اس طرح ذکر کیا وحم اللہ حاف المستقیم جو ابراہیم کا راستہ سراط المستقیم جو اسماعیل کا راستہ اشاق کا راستہ یاقوب کا راستہ زکاریہ کا راستہ کا راستہ عیسی کا راستہ الیاس کا راستہ اور انساروں کے چلے جانے کے بعد نبی برحق کا راستہ ہاضم النبی کا راستہ امام البلیرین کا راستہ اور ان کے چلے جانے کے بعد صدیقوں کا راستہ شعدہ کا راستہ صلاح کا راستہ مالک کائنات کیا کہتے ہیں وہی اللہ حاض البین عامن صراط مستریم مالک کائنات مومنوں کو سراط مستقیم پہ ضرور ان کو چلائیں گے ان کو کبھی بھی سراط مستقیم سے بھٹکنے نہ دیں گے یہ کبھی نہیں ہوا انسان کے دل میں ایمان موجود ہو وہ زبان سے اس ایمان کی شہادت دیتا ہو عمل سے اس کی توثیق کرتا ہو مالک کائنات جو ہیں اس کو صورت کے اندر سراط مستقیم سے بھٹکا کر کسی اور رستے کو پچراؤ اور مالک کائنات نے کیا کہا اندینہ منوامہ کانسن جنگل حالم افریحہ لا نہ والا اور سن لو دنیا بن کامیابیوں کے بعد دنیا کین کامرانیوں کے بعد مالک کائنات کا وعدہ ہے مالک کائنات جہاں دنیا میں کامیاب و کامران کریں گے وہاں آہارت کے اندر ان کو جنت کے باغات کے اندر ضرور دائر فرمائیں گے جو مومن ہیں مالک کائنات نے ان کو ایمان دل کی وجہ سے ضرور جنت کے باغات کے اندر داحل فرمانا ہے اور مالک کائنات نے اسی طرح ایک اور مقام پر مومنوں کے ساتھ ایک اور وعدہ کیا کہا بمن یقف پتا یوم بلکہ جس کم سگا دل اور دل وسکا لنف شامل سمیم اور سن لو جس نے تابوت کا انکار کیا اللہ پہ ایمان لے کے آیا رسول اللہ پہ ایمان لے کے آیا رسول اللہ پر ایمان لے کے آیا ملائکہ کا پر ایمان لے کے آیا یوم حساب کا ایمان لے کے آیا تقدیر ایمان لے کے آیا مالک کائنات کہتے ہیں اس نے مضبوط کڑے کو خیال دیا ہے وہ کڑا اب اس کے ہاتھ کے اندر موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اب رائے ہدایت سے بھٹکا نہیں سکتی اور مالک کائنات نے ایک اور وعدہ کیا من نہ ملا سال مین جکاری نہ سن لو تم معیشت को سنبھالنے کے لیے کبھی اس سے مشورہ کرتے ہو کبھی اس سے مشورہ کرتے ہو کاروبار کو چلانے کے لیے کبھی ماہرین معیشت کے हो جاتے ہو سیاست کو چلانے کے لیے سیاست دانوں کے پاس جاتے ہو کاروباروں کو چلانے کے لیے بڑے بڑے بزنس مینوں کے پاس جاتے ہو اور اپنے علاج و बडे کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو سارے کے کا سارے کاموں کو نپٹانے کے لیے مالک کائنات نے نسرات تم کو بتلاتے ہیں منگ نہ ملا سالح مین زکاری نہ انسا واہ مومن ان بالن ہوں حیات ان جو مومن ہو مسلمان ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مالک کائنات اس کی ساری کی دقداری زندگی کو گزارنے کا بہترین پروگرام ہو مرتب تک فرمائے مالک کائنات نے اس کی ساری زندگی کو خود دو گزروانا دو ہے تو ایمان باللہ اور ایمان بل کے جو ہم ہیں قرآن مزید کے اندر اس کے علاوہ بھی کئی اور مذکور ہیں ایک مقام پہ مالک کائنات کیا اچھا فرماتے ہیں ولقرآمن کو لافت علیہ من سمائی و لرب اور سن لو اگر شاعروں کے رہنے والے صحیح مانوں میں مجھ پر ایمان لے آئیں میرے تطبے کو اختیار کر لیں میں زمین و آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازوں کھول دوں گا کہا لوگ اچھی رہائش کے لیے ترستے ہیں بولے وہ نہ مصوبت خیر اللہ خان ظالمون اگر وہ صحیح ایمانوں میں مجھ کو میرے اوپر ایمان لے آئے ان کی بہترین رہائش کا انتظام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے تو اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں ایمان دل گئے اس کو اپنے دل کے اندر اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے مواعد سے ہم دنیا کے اندر بھی بیراور ہوں اور آخرت کے اندر بھی مالک کائنات ہم کو ان سے بیراور ہونے کی توفیق دے واہدا الحمد الحمدللہ رب العالم اما بعد فعمہ خیر الحدیث کتاب اللہ واہیر الحدیث حلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شر العمور وکل مداسۃ بدا وک اللہ بدا بن ضلال حضرات گرامی قدر ایمان بالغیب کے حوالے سے گزشتہ کئی بت باد جمع المبارک میں میں اپنی چند گزارشات کو حضرات کے سامنے رکھتا رہا اس ضمن میں میں نے ایمان باللہ کا ذکر کیا ایمان بی محمد علیہ صلاحت واللام کا ذکر کیا سابقہ رسول اللہ کے اوپر ایمان کا ذکر کیا یوم حساب کے اوپر ایمان کا ذکر کیا تقبیر کے اوپر ایمان کا ذکر کیا اور ان سارے موضوعات کے پر اپنی چند گزارشات کو حضرات کے سامنے رکھنے کے بعد میں نے آج اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ امور جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں وہ کون سے امور ہیں پہلا امر مالک کائنات کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنانا ہے اور اس سمن میں میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا کہ ایک رات بارش ہونے کے بعد حضرت آسا نے یہ بات کہی تھی کل کی بارش نے کچھ لوگوں کافر کر دیا کچھ لوگوں کو مومن کر دیا وہ لوگ مومن ہوئے جنہوں نے یہ بات کہی بارش اللہ نے برسائی تھی اور وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا بارش ستاروں کی حرکت کی وجہ سے ہوئی تھی اور اس ضمن میں میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسری بات یہ رکھی کہ ایمان تب سلامت رہتا ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث کو مانا جائے جس طرح اللہ رب العزت کے فرمان کا انکار کرنا ان کے فرمان کو ٹکڑانے سے انسان کافر ہو جاتا ہے جیسا کہ ابلیس کافر ہوا مالک کائنات نے اس کو اتنا کرم کیا کہ اس کو جن ہونے کے باوجود فرشتوں کے اندر شامل کر دیا تھا لیکن جب اس کو حکم دیا تو کیا کرنے لگا ابا بس برا اس نے مالک کائنات کا حکم ماننے سے انکار کر دیا مالک کائنات کہتے ہیں تکبر کی وجہ سے میرے حکم کو ٹھکرانے کی وجہ سے کانا مدل کافرین ابلیس کافروں کے اندر شامل ہو گیا تھا بائی جی اسی طرح مالک کائنات یہ بات بتاتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا فلا وربی ردی کا لایوم وہ چاہے لاکھ ایمان کا دعویٰ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح جو مالک کائنات کے حکموں کو کورس کے اندر آپس کے تنازعات کے اندر مذہبی اختلافات کے اندر فروئی اخلافات کے اندر ان معاملات کو عرض رب کی وحی کی روشنی میں حضرت آقا کی عدیض کی روشنی کے اندر سوال نہیں کرتا مالک کائنات واضح طور پہ فرماتے ہیں اور ملم یقوم دیمان دل اللہ پا اللہ کا حول ایسے لوگ مومن نہیں بلکہ کافر ہیں اور میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو کئی مرتبہ رکھ, رکھ چکا لیکن آج یہ آپ دہانی کے لیے دوبارہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مالک کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاد اسلام کے حوالے سے عیسائیوں کا شرک جب ذکر کیا تو ساتھ یہ بات بھی کہی تھی اطاضو احبار ہوں ورحبان ہوں رباب اللہ عیسائیوں نے اپنے پیروں مولویوں کو اور اپنی علما کو ارس کے رب کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا تو ادیب نے ہاتھ میں تائی میں یہ بات سن کے یہ بات کہی تھی آکا ہم مسیح کو ابن اللہ تو کہتے تھے ان کو اللہ کا بیٹا تو کہتے تھے لیکن آکا ہم نے اپنے پیروں اپنے مولوی اپنے محدسین اور فوکا کو کبھی رب کو نہیں بنایا تھا تو آقا نے کہا کیا حلال کی بات وہ نہ ہوا کرتی تھی جس کو مولوی حلال کرتے کہا وہی ہوا کرتی تھی کیا مولوی جس بات کو حرام کرتے تم اس کو حرام نہیں مانتے تھے کا حرام مانا کرتے تھے کا جو عرش کے رب کی حلال کردہ چیز کے مقابلے میں مولوی کی حلال کردہ چیز کو مانے جو عرش کے رب کی حرام کردہ چیز کے مقابلے میں مولوی کی حرام کردہ چیز کو حرام مانے مالک کائنات جو ہیں اس کو مشرق سمجھتے ہیں اور یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں افتااد احبار ورم ارباب انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے مولویوں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا آج اشارہ صرف یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں حلالہ حرام ہے لیکن مولویوں کے کہنے پہ اس کو حلال کر دیا گیا نکاح بلا ولی یہ حرام ہے لیکن مولیوں کے کہنے پر اس کو حلال کر دیا گیا سوچنے کی بات یہ ہے اگر عیسائی مولیوں کی حلال کردہ چیز کو حلال مانے ان کی حرام کردہ چیز کو حرام مانے تو مالک کائنات ان کو مشرق کہیں لیکن اگر ہم مفتی اعظم کی بات کے اوپر اپنے سر کو جھکائیں تو مالک کائنات ہم کو مومن کہیں گے اس کے بعد میں نے آباز رات کے سامنے ایمان بلا کے فوائد کا ذکر کیا اور ایمان بل کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے میں نے یہ بات کہی کہ مالک کائنات کا یہ وعدہ ہے جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے مالک کائنات ان کو زمین پہ ہلاف و ضرور دیں گے دوسری بات مالک کائنات نے یہ بات کہی مالک کسی بھنگی اور چرسی کے دوست نہیں بلکہ ایمان بل اس کے اوپر یقین رکھنے والوں کے دوست ہیں تیسری بات میں نے یہ عرض کی مالک کائنات مومنوں کو سراط مستقیم پہ گامزن کریں گے چوتھی بات میں نے یہ کہی مالک کائنات جو مومن ہیں ان کی بہترین زندگی گزارنے کا پروگرام ختمرتب کریں گے پانچویں بات میں نے یہ عرض کی کہ مالک کائنات مومنوں کے لیے کل قیامت کے دن جنت الفردوس کے اندر ان کے لیے اعلیٰ بالا ہنوں کو تعمیر کریں گے اور میں نے شدی بات یہ کہی رزت کی برکھا آسمان سے بسے گی زمین سے نکلے گی اگر تم لوگ مومن ہو جاؤ ساتھی بات یہ ہے اگر تم لوگ مومن ہو جاؤ تو تمہاری رہائش کا انتظام کرنا یہ مالک کائنات کی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت ہم کو صحیح معنوں میں ایمان بالغیب کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق دے آئندہ حکبہ جمعہ میں ایمان بالغیب کے بعد یقین السلہ نماز کے ارکان وغیرہ ان کے حوالے سے اپنی گزارشات کو اب اگر آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ رب العزت ہم کو مدامین مین قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور یہودہ نثارہ کے اوپر اپنے عذاب علیم کو مسلط فرمائے اور ہماری ندانیہ اور عقیدے میں کتاوں کی وجہ سے جو ہم میں کمزوری پیدا ہو رہی ہمارے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کر کے اس کتا کو دور فرمائے اور اس ضمن میں ساری بات کو سمجھ لیجیے